جی السلام علیکم وعلیکم السلام عموماً ہوتا یہ ہے کہ گھر میں کوئی تلخ ہو جاتی تو صاحب کہتے ہیں کہ میں تجھے دے دوں گا سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی آواز فاصلے پہ رکھے جی بولے اب گھر میں تلخ ہوتی ہے تو صاحب خانہ خانہ تو یہ کہتے کہ میں تمہیں گھر نکال دوں گا یا تلاق دے دوں گا اور اس سے میں کئی بار کہہ دیتے تو اس سے پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا یا میں تمہیں طلاق دے دوں گا یہ وعدہ طلاق ہے طلاق نہیں میں آپ سے کہوں کہ میں ابھی نماز سے فاری ہو کر آپ کو دس لاکھ روپے دے دوں گا جیب میں تو نہیں پہنچے نا آپ سمجھے وعدہ ہے کہ میں آپ کو ڈیفینس میں بنگلہ دلا دوں گا بنگلہ ملا تو نہیں نا یہ وعدہ طلاق طلاق نہیں ہوگا لیکن ایسے کلمات کہنے نہیں چاہیے لڑائی جھگڑے میں لفظ طلاق کو زبان پر لانا ہی نہیں چاہیے کبھی بے احتیاطی میں اگر نکل جائے مجھ سے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں وغیرہ تو اس سے احتیاط برتنا چاہیے پتہ نہیں آج کل نوجوانوں کو کیا مسئلہ ہو گیا سالن گرم نہ ملے روٹی گرم نہ ملے چھوڑی بہت نشے و فراز ہو جائے تو طلاق سے کم کی بات ہی نہیں کر اور بہت ممکن ہے کہ اگر کوئی قانون دا وکیل صاحب بیٹھے ہوں تو ان سے بھی میرا شکوا یہ کہ کوئی آدمی ان کے پاس پہنچے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو وکیل اس کو سمجھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایل ایل بی کے پیپر میں کوئی طلاق سے متعلق نکاح سے متعلق وافر مقدار معلومات نہیں رکھی گئی کہ ایل ایل بی کرنے والے کو طلاق کے سارے قواعد اور ضوابط یا اس کی اقسام سے واقف ہو تو ظاہر ہے کہ یہ خرابی نہیں ہوتی اب وکیل کے پاس چلے جاؤ مکمل طلاق نامہ تیار فلاں بنتے فلاں کو طلاق دی میں نے فلاں بنتے فلاں کو طلاق دی فلاں بنتے فلاں کو طلاق دی اور دو گواہ کے دستخط بھی لے گا یہ لے گا مجسٹریٹ اٹیسٹ بھی کروا دے گا وکیل کو چاہیے کہ سمجھائے بھائی تم سے میں ہو اگر کچھ اس کو بہت زیادہ نصیحت کرنا چاہتے ہو تو یہ طلاق دے یا تو خمار طلاق دینے کے فوراً بعد ہی اتر جاتا بھائی مجھ سے غلطی ہوگی غصے میں ایسا ہو گیا وغیرہ وغیرہ تو ایسی صورت میں وکیلوں کو بھی چاہیے کہ جو طلاق نامہ تیار کریں تو ایک طلاق لکھ اور اس کو سمجھائیں کہ کل کو حالات اگر درست ہو گئے تو رجت کی بغیر حلالے کے گویا رجت ہو جائے تو اس میں بھی احتیاط برتنی چاہیے تو یہ الفاظ منہ پہ لانے کی ضرورت ہی نہیں اب رائے کہ گھر سے نکال دوں گا وغیرہ وغیرہ یا نکل جاؤ ایسا اس کی دس ہزار قسمیں کہ اس مذاکرہ پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیسا مذاکرہ ہو رہا ہوں میاں بیوی بی میں مثلا خدانہ خاضے بحث چلی کہ تو مجھے چھوڑ دے میں تیریا نہیں رہنا چاہتی تنگ آ گئی وغیرہ وغیرہ بات اتنی بڑھ گئی کہ معاملہ طلاق کا چل رہا تھا اور شونچال نکل یہاں سے یہ بھی طلاق کا قائم مقام ہے اگر مذاکرہ طلاق میں چل رہا ہو سمجھ گئے اس سے احتیاط برتنی بہت ضروری ہے جی کوئی اور صاحب جی فرمائیے